رسول اللہ علیحاب قیا حبیب اللہ علی قیا نبی اللہ علیحاب قیا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز وجل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپ اس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی پر درودے پاک بھیجیں صلی اللہ تعالی علی تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گنا بخش دیے جاتے ہیں صلو سلوحیب صلی اللہ تعالی عل محمد ولی و صحبی وبارک وسلم اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جنتوز سلسلے میں شرکت کیجیے آج انشاءاللہ اللہ دوزک کا تذکرہ ہوگا دوزک کی ایک بہت ہی گہری وادی ہے جس کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور خود جہنم بھی اس وادی سے پنا مانگتا ہے جہنم کی اس وادی کا نام ہے ویل اور اس کا تذکرہ جامع ترمیزی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چونسٹھ میں اس طرح ہوا فرمایا ہمارے اکالی سلاط و سلام نے جہنم میں ویل نامی ایک وادی ہے جس میں کافر اس کے پینڈے تک پہنچنے سے پہلے چالیس سال فورٹی ایئرز گرتا چلا جائے گا اترغیب و حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو ڈبل بارہ فائیو سکس ٹو فور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم فرماتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان ویل نامی وادی جس میں کافر اس کی طے میں پہنچنے تک ستر سال تک گرتا رہے گا اور بہار شریعت میں صدر شریعہ لکھتے ہیں جہنم میں ویل نامی خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم پناہ نام ہے اور کتاب القبائر میں ہے کہ ویل جہنم کی ایسی خوفناک وادی ہے کہ دنیا کے پہاڑ اس میں ڈالے جائیں تو اس کی تپش اور اس کی گرمی سے پگھل جائیں اس میں کون جائے گا یہ ویل نامی وادی ان کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے تھے اور وقت کے بعد قضا کر کے نماز پڑھتے تھے مگر یہ کہ اپنی کوتای پر نہ دموں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں پچھلی نمازیں جو قزا میں ادا کریں تفسیر ابن رجب میں ہے ویل جہنم میں پیپ کی وادی ہے پیپ کی وادی اور حضرت مالک بن دینار فرماتے جہنم کی وہ وادی جس میں طرح طرح کے عذاباتے ہیں اس کا نام ویل ہے اور حضرت سئینا ابو عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ویل جہنم کی جڑ میں ایک حوض ہے اس میں جہنمیوں کی پیپ بہتی ہے ویل کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے فوئی لین الدین تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں اللہ کی پناہ ویل سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے اللہ کی پناہ اور ماہ رمضان و مبارک جو ہی شروع ہوتا ہے ماشاء اللہ مسجدوں میں رونق آ جاتی ہے مسجد کی رونق کو رنگ و روغن سے تو نہیں ہے کوئی ٹائلوں سے تو نہیں ہے لائٹوں سے تو نہیں ہے مسجد کی رنگوں مسجد کی رونق جو ہے وہ نمازیوں سے ہے علم دین سیکھنے سکھانے والوں سے ہے مگر جو ہی رمضان رخصت ہوتا ہے تو بہت سارے رمضانی بھی رخصت ہو جاتے ہیں. رمضان میں نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد نماز نہیں پڑھتے گویا کہ علاوہ رمضان کے کوئی نماز فرض ہے ہی نہیں استقفی تو یاد رکھیے جو مسلمان مرد و عورت آکل بالغ ہے اس پر پانچ وقت کی نماز فرض ہے جو نماز کی فرضیت کا انکار کرے کافر ہمیشہ جہنم میں جلے گا اور جو انکار نہیں کرتا اور جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے ایک فرض نماز بھی چھوڑتا ہے اس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں کا جہنم میں داخلہ لازم ہو گیا کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی جہنم سے آزادی کا اشرا ہے نماز ترک کرنا قضا کرنا چھوڑ دینا جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور جسے جہنم سے برات چاہیے جسے جہنم سے نجات چاہیے جسے جہنم سے چھٹکارا چاہیے اسے چاہیے کہ پانچوں نمازیں پڑھے اور اللہ نے مرد بنایا ہے تو مسجد میں آ کر پڑھنا بھائی کیوں غفلت کرتا ہے کیوں سستی کرتا ہے حضور نبی پاک صاحب سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم کا فرمانے علی شان جس نے چالیس دن تک صبح کی نماز اس طرح پڑھی کہ اس کی ایک رکعت بھی فوت نہ ہوئی تو اللہ عز اس کے لیے جہنم اور نفاق یعنی منافقت سے آزادی لکھ دیتا ہے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے جس نے پانچوں نمازوں پر ان کے وضو اوقات رکو سجود کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے ہمیش کی اختیار کی کہ یہ اللہ تعالی کا حق ہے تو اللہ تعالی اس کے جسم کو جہنم پر حرام فرما دے گا تو نماز جہنم سے بچاتی ہے جس کو جہنم سے ڈر لگتا ہے واقعی ڈرنا ہی چاہیے اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے نماز نماز میں غفلت جہنم میں پہنچا سکتا ہے یہ نافرمانی کس کی ہے رب تبارک و تعالی کی نافرمانی ہے حضرت فقی ابو المر کندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرۃ العیون جس کا ترجمہ مکتبۃ المدینہ نے نیکیوں کے جزائیں اور گناہوں کی سزائیں کے نام سے کیا اس سے عرض کر رہا ہوں اس کی زیارت مدنی چینل کے ناظرین کر رہے ہوں گے نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل میری امت میں سے دس طرح کے افراد پر قیامت کے دن اظہار ناراضی فرمائے گا اور انہیں جہنم میں لے جانے کا حکم دے گا ان کے چہرے بغیر گوشت کے ہڈیاں ہوں گے اللہ کی پناہ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعلیہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے فرمایا بوڑھا زانی نمبر دو گمراہ پیشوا نمبر تین شراب کا عادی نمبر چار والدین کا نافرمان نمبر پانچ چغل خور نمبر چھ چھوٹا گواہ نمبر سات زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا نمبر آٹھ سود خور نمبر نو ظالم اور نمبر دس نماز چھوڑنے والا ہاں نماز چھوڑنے والے کو دگنا یعنی ڈبل عذاب دیا جائے گا بے نمازی قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندے ہوئے ہوں گے فرشتے اس کے چہرے پر اس کے پشت پر اس کے پہلو پر مارتے ہوں گے جنت بے نمازی سے کہے گی نہ تو مجھ سے ہے نہ میں تیرے سے ہوں دوزخ بے نمازی سے کلام کرے گی اور کہے گی تو مجھ سے اور میرے اندر رہنے والوں میں سے اور میں تج سے ہوں آ میرے قریب آ خدا کی قسم مجھ میں تجھے سخت عذاب ہوگا پھر بے نمازی کے لیے دوزک کا دروازہ کھولا جائے گا اور بے نمازی تیز رفتار تیر کی مانند جہنم کے دروازے میں داخل ہو جائے گا پھر بے نمازی کے سر پر ہتھوڑے برسائے جائیں گے اور وہ دوزک کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا جہاں فرعون حامان اور کارون ہوں گے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ گرت نارا رب اپو کرو ردا کے لی ہو جا گڑ کرم کر دے تو جنت اللہ ہما جرنی النار اللہ ہما جرنی النار یا مجیر یا مجیرو یا مجیر برقمتی کا یا اور رشمر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے نارے جہنم سے چھٹکارے کا یہ اشرہ ہے اور اپنی رحمت سے ہمیں داخل جنت فرما دے اللهم اني اسالك الجنه الفردوس ابي غير حساب امين بجاه النبي الامين صلى الله تعالى عليه وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد